انگلینڈ میں رہتے ہیں. ان دیوبندیوں کا ایک مدرسہ ہے ٹھیک ہے یہ بوری یوکے کے میں اس مدرسے کا نام ہے دارالعلوم العربیہ السلامیہ ٹھیک ہے یہ جو ہے یہاں اس مدرسے کے ایک پرنسپل ہوتے ہیں دیوبندی نام ہے ان کا یوسف مطالعہ صاحب ٹھیک ہے ابھی حیات میں ہیں زندہ ہیں اللہ ان کو سیدھے راستے پر لے آئے سنی بنا دے ہم تو یہی دعا کریں گے بھائی ٹھیک ہے تو ان لوگوں نے ایک کتاب شاعری کی ہے انگلیش میں اس کتاب کا نام ہے دا لائف اینڈ میریکلس آف حجر شیخ موسا جی مہتر تدکیشوری یہ کتاب انٹرنیٹ سے بھی ڈاؤن آپ لوگ کر سکتے ہیں یہ جو اصل کتاب تھی وہ اردو میں تھی کرامات موسویا ٹھیک ہے اس میں انہوں نے ایسی ایسی اپنے بزرگوں کی کرامات لکھی ہے کہ آپ سنیں تو آپ جو ہے ہنستے ہستے اپنی کرسی سے گر جائیں گے ستائیس انہوں نے ستائیس ٹوینٹی سیون کرامات اس میں لکھی ہے اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ اگر ہم اور کرامات لکھیں تو یہ کتاب بہت زخیم ہو جائے گی اس لیے ہم صرف اتنے ہی کرامات لکھیں ٹھیک ہے بھائی تو سنی ہمارے یہ جو عبد اللہ چشتی بھائی ان کا آرٹیکل میرے پاس آیا انہوں نے بہت کھینچائی کی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلی جو اس میں لکھی کتاب میں یہ جو ان کے یہ بابا جی تھے موسا جی ان کی جو دادی تھی وہ ایک, ایک, ایک مسجوب کے پاس جایا کرتی تھی اور اس مسجوب کا نام ان کی کتاب میں لکھا ہے بھائی میں کوئی بات اپنی تریف سے نہیں کر رہا ہوں سنے غور سے سنے ہنسے ان کی دادی جو تھی وہ ایک مجذوب کے پاس جایا کرتی تھی اور اس مجذوب کا نام تھا ننگی میاں ننگے میاں تو آگے لکھتے ہیں ان کا نام ننگے میاں اس لیے پڑا کہ وہ کپڑا نہیں پہنتے تھے اب سوال اٹھتا ہے وہ کپڑا نہیں پہنتے تھے تو یہ ہمارے جو دندندیوں کے اتنے بڑے بابا ہوئے ہیں ان کی دادی ان کے پاس کیوں جاتی تھی یہ ان کی کتاب میں کل تک آ جائے گا اسلامی ایجوکیشن میں خیر آگے یہ ننگے میاں نے ایک دفعہ جو ہے کسی کو کچھ چیز دی کنگھی وغیرہ دیا تو کسی نے اس کو چورا لیا تو ننگے میاں کو گسا آ گیا اور انہوں نے کہا جس نے بھی اس کی چوری کی ہے وہ فورن مر جائے گا اور دیوبندی عقیدہ کیا ہے دیوبندی عقیدہ کیا ہے جی جی جی جی جی دیوبندی عقیدہ ہے مارنا جلانا سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کی سوا کسی سے کوئی مدد نہیں مانگتا اور جو ایسا مانے وہ مشرق ہے کون سی کتاب میں لکھا ہے دیوبندیوں کی بنیادی کتاب تفیط ایمان تو آپ دیکھ لیں بھائی ایسی کتاب کو دیوبندیوں کے سب سے بڑے مدرسے انگلینڈ میں جو بیوری میں ہے وہاں سے شائع ہوا ہے ایسی کتاب کو وہ شائع کر کے مسلمانوں کے عقیدے کو بگاڑ رہے ہیں مسلمانوں کا عقیدہ کیا بگاڑیں گے دیوبندیوں کا عقیدہ بگاڑ رہے ہیں تو ان اللہ کل تک یہ آرٹیکل جو ہے مجھے عبداللہ چشتی بھائی نے بتایا یہ اسلامی ایجوکیشن پہ آ جائے گا تو انہوں نے جو آرٹیکل بھیجا ہے پھر ان بابا صاحب کو دستے گیپ کا ایک علم معلوم تھا کہ ایسا وہ عمل کر رکھا تھا کہ ہر روز ان کو کہیں سے پانچ روپے کوئی آ دیتا تھا ایسا عمل تھا ان کے بابا صاحب کے پاس آگے سنیے لوگ ان کے پاس بیماری کی حالت میں آتے اور اپنے گم ہوئے گائے بھینس کے بھی تعبیض لے کے جاتے دیکھیے بھائی ہم تعبیض لے تو مشرک ان کے بابا کے پاس لوگ اپنے گائے اور بیل کے لیے بھی تعویذ لینے آ رہے ہیں سنیے اور سنیے کیا لکھتے ہیں میں ان کی کتاب انہوں نے یہ کتاب انگلیس میں شاع کی ہے میں بالکل عبارت پڑھتا ہوں کیا لکھا ہے When these people would become indulged in any hardships and would come to Hajrat regarding their needs, He would fulfill their desires without showing any discontent. Allahu Akbar. Yeh line shirk or kufr se bhori hui hai. Mai fir se pardhata hoon. When these people would become indulged in any hardships and would come to Hajrat regarding their needs, ہی وڈ فل فل دیئر ڈیزائر وداؤٹ شوئنگ اینی ڈسکنٹینٹ کیا مانے ہوا ان لوگوں کے پاس جب کوئی تکلیف آتی تو یہ بابا جی تھے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اپنی مصیبت کے متعلق ان بابا جی کے پاس حاضر ہوتے اور یہ بابا جی بنا کسی تکلیف کے ان کی مرادوں کو پورا کرتے تھے اب بتائیے اسماعل دھیلوی لکھتا ہے پریشانی ہو تو ڈاکٹر کے پاس بھی مچ جاؤ اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ کر بابا جی کے پاس آ رہے ہیں ہم کرے تو شرک خود پڑے تو خود کرے تو شیخ الاسلام کا لقف دیا ہوا ہے اچھا یہ بھی سن کتاب کے پہلے حصے پہ کیا لکھا ہے امام اہل سننا مولانا عبد لخنوی یہ کتاب جب اردو میں لکھی گئی تھی کرامات موسویہ وہ کس نے لکھی تھی یہ کے کوئی عبد الشکور لکھنوی ہوئے ان کو انہوں نے کیا لقب دیا ہے امام اہل سننا ارے واہ واہ واہ وا. تو اہل سننا کے امام ہے ٹھیک ہے کیسی کیسی باتیں سکھا رہے ہیں آپ دیکھیے تو میرے بھائیوں ایسے ستائیس سے زیادہ جو ہے اخبار اس کتاب میں ہیں میں کتاب جو ہے پیش کر دیتا ہوں اس کا ہیڈنگ جن بھائیوں کو شوق ہے گوگل میں ڈال کر اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں کل تک انشاءاللہ مجھے عبداللہ بھائی نے بتایا ہے وہ آ جائے گی ٹھیک ہے یہ کتاب ہے دا لائف اینڈ میریکلس آف شیخ موسا جی مہتر تدکیشوری تو ہم صرف پوچھتے ہیں ہم صرف یہ پوچھتے ہیں کہ کیوں یہ ڈبل پالیسی کیوں ہے ہمارے اولیاء اللہ ہمارے بزرگ اگر کچھ بات بتلائیں تو ان کے اوپر آپ شرک کا اور کفر کا فتوا لگا دیتے ہیں اور آپ کے اپنے ننگے بابا جی اگر کچھ کرتے ہیں تو ان کو آپ اتنا بڑا مقام دیتے ہیں ایسا کیوں ہے سچے دل سے پوچھے کیا یہ منافقت نہیں ہے بھول جائیے بریلوی دیوبندی اختلاف کو بھول جائیے سچے دل سے سنیے کیا یہ مخالفت منافقت نہیں ہے اگر آپ کو لگتا ہے تو آج چھوڑ دیجئے دیوبندیت کو اور اہل سنت والجماعت جماعت میں آ جائیے دیوبندی مسلمان نہیں ہے کیا بھائی ابھی ابھی ہم نے فتویٰ پڑھا تھا امجدی بھائی آپ کے آنے سے پہلے میں پھر پڑھ دیتا ہوں یہ فتویٰ دیا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نوں کے شاگرد امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالیٰ نے, نے اس کو نقل فرمایا ہے ملا علی اور قاری الحنفی نے اپنی کتاب شرف فقال اکبر میں صفحہ نمبر دو سو چھبیس لکھتے ہیں ایک دفعہ ایک انسان نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے یہ کہہ دیا کہ مجھے قدو پسند نہیں ہے اور ہم سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدو جو سبزی تھی بہت پسند تھی تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اپنے اس قول سے وہ انسان مرتد ہو گیا کافر ہو گیا ٹھیک ہے بھائی دیکھیں میرا اپنا نہیں ہے میں نے آپ کو کتاب کا نام صفحہ نمبر بتایا آپ چیک کر لیں یہ کتاب آن لائن ہے میرے بھائی تو ہمارے دیکھیں اہل سنت والجماعت کے علماء ہر چیز حوالہ دیتے ہیں میں تو ویسے بھی عالم نہیں ہوں لیکن علماءوں کی صحبت میں رہ کے میں نے یہ چیز سیکھی ہے کہ ہمیشہ کتاب کا حوالہ دیں ٹھیک ہے لنک دیں بھائی آپ ٹائپ کر لیں شاملہ میں ٹائپ کر لیں شاملہ جو ویب سائٹ ہے اس میں ٹائپ کر لیں الفقاء الکبر میں ٹائپ کر دیتا ہوں منٹھ تو اچھا یہ میں نے صرف آپ لوگوں کو اس لیے بتایا تھا کہ یہ کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں اچھا ہمارے رضوان بھائی نہیں دکھ رہے ہیں اور آج انشاءاللہ شاء اللہ الفقال اکبر سے ہم کچھ عبارت پڑھیں گے ٹھیک ہے اور اس کا آغاز کریں گے اپنے عقیدے کے لہسن کا اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس سے جو ہے مستفیض ہونے کی عطا فرمائے تو الفقا الکبر جو فقہ کی بنیادی کتاب ہے ہم بہت زیادہ تو نہیں کیونکہ وقت بہت ہے ہمارے پاس انشاءاللہ اللہ ہم پہلی بات دیکھتے ہیں سبھی بھائی درو شریف پڑھ لیں میں جی. ایمان لایا حق تعالی کی ذات میں ٹھیک ہے اس کی کیا جات پہ ہے اب اس کو ایکسپلین کیا ہے بہت یہ لمبی گفتگو ہے فٹ نوٹ میں لکھتے ہیں کہ وہ ایک ہے وہ ایسا ایک نہیں جو عدد کے مطابق ہو دیٹ مینس ناٹ ایز ون ایز اے نمبر اور صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جو ہیں اب یہاں پر پھر جو ہے ڈیٹیل ایکسپلینیشن ہے صفات ثبوتیہ کیا ہے اور باقی دیگر انہوں نے سمجھایا ہے تو انشاءاللہ شاء و رحمان ہم اس کو جب بھی ہمارے علماء آئیں گے ان کے ساتھ نہیں ہوں گے تو جب بھی موقع ملے گا ہم اس کو پڑھیں گے ٹھیک ہے اور کس میں اللہ تعالیٰ کے ذات میں اور صفات میں اور کیا بتاتے ہیں اور ایمان لایا میں نے کس کے بار مرنے کے بعد زندہ ہونے پر اور قیامت پر یہ جو ہم ایمان کے جو چھ جز پڑھتے ہیں اس پہ جو ہے یہ فقہ اکبر کی میں ملا علی القاری حنفی کا سفا نمبر چار پڑھ رہا ہوں سفا نمبر چار تو ہم انشاءاللہ تعالی کل سے اس کو جو ہے ڈیٹیل میں ہم لوگ اس کے اوپر گفتگو کریں گے اور ہمارا یہ یاد رکھیں جب ہم اس سے گفتگو کریں گے تو بہت سے دیوبندی وہابی آئیں گے اور ہم کو باقی چیزوں کی طرف ہماری توجہ دلائیں گے وہ آ کر کہیں گے عید میلاد النبی بدت ہے علم غیب کی دلیل کیا ہے تو ہم ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے ان چیزوں کو اپنا آدھے گھنٹے کا سیشن کمپلیٹ کر لیں گے پھر اپنا جو باقی معمول رہے گا اس کو کریں گے ساتھ ہی جو ہے یہ کتاب جو ہے المعتقد المنتقد اس سے بھی جو ہے ہم لوگ ایک ایک سفا ہر روز پڑھیں گے انشاء اللہ ٹھیک ہے ایک ایک صفحہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو ہے اس سے کافی کور ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہاٹ جینی کو آپ بھائی نکال دیں یہ ایسے دیکھیے آتے رہیں گے لوگ ایک دیکھیے میں پڑھتا ہوں اور من جملہ واجبات واجبات یہ ہے کہ وہ قدیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے یعنی اس کے وجود پر ادم سابق نہیں ادم کا مطلب کیا ہوتا ہے نان اگزٹینس یعنی کوئی ایسا وقت نہیں تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں تھا اس کا مطلب ادم ہوتا ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے ٹھیک ہے تو کبھی اس کے بارے میں کوئی گفتگو کرے کوئی کتنا بڑا عالم ہو کوئی یہ کہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ قدیم نہیں تھا اس محفل کو چھوڑ کے چلے جائیے لفظ قدیم کے تحت اللہ تعالیٰ کے حق میں سوائے وجود باری تعالیٰ کے ثبوت اور اس سے عدم سابق کی نفی کی کوئی اور مانے نہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قدیم لفظ کا استعمال کریں تو اس کا مطلب بتا دیا ہے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے تھا کوئی ایسا اسٹیٹ وقت نہیں تھا جب وہ موجود نہیں تھا تو ہرگز تم یہ گمان نہ کرنا کہ قدیم ذات قدیم پر کوئی زائد مانی کے تم یہ لازم آئے گا کہ تم کہو کہ یہ مانی بھی قدیم ہے اس قدیم کے ساتھ جو اس پر زائد ہے اور غیر متنا ہی تک تسلل ہو تو انشاءاللہ کل اس کا انہوں نے ایکسپلینیشن بھی دیا ہے تو یہ بڑی ذخیم کتاب ہے یہ کتاب آج سے ڈھائی سو سال پہلے چھپی تھی یہ بتا دوں میں یہ کتاب آج سے ڈھائی سو سال پہلے چھپی تھی ایک نظامی سلسلے کے بزرگ ہوئے انہوں نے اس کتاب کو لکھی اور پھر اس کو شائع کرائی تو انہوں نے پہلے عبارتیں لکھی ہیں پھر اس کو نیچے مطلب سمجھایا ہے کیا ہر دیوبندی کو کافر کہا جا سکتا ہے یہ پی ایم میں سوال آیا ہے بھائی کسی نے ایسا نہیں کہا کسی نے آج تک ایسا نہیں کہا ہر دیوبندی کافر ہے ٹھیک ہے کسی نے ایسا نہیں کہا ٹھیک ہے ویسے میں آپ کو ایک فتوا دکھا دوں دیوبندیوں کی ویب سائٹ سے با بہت خوشی ہوگی جن صاحب نے مجھے لنک دیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک منٹ آپ جا کے دیکھ لیں خود دیوبندیوں نے کیا کوڑ اپنے ویب سائٹ پہ ڈالا ہے کہ جو کافر کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے ہم اپنے روم میں دیوبندیوں کی ویب سائٹ پوسٹ نہیں کرتے ورنہ میں لنک پوسٹ کر دیتا یہ دیوبندیوں نے اپنی ویب سائٹ پر ڈالا ہے یہ فتوا اور الحمد میں نے اس کو سیو کر لیا ہے ٹھیک ہے <laughs> جن کو یقین ہے آپ پی ایم بھیجے میں پی ایم میں لنک بھیج دوں گا جن بھائیوں کو چاہیے آپ سب کھول کے دیکھ لیں دیوبندیوں نے اپنی ویب سائٹ پہ یہ فتوا ڈالا ہے اور یہ فتوا استعمال کر رہے تھے وہ کسی اور کے خلاف تو ہم تو کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی جی میں نے لنک دے دی ہے بھائی آپ دیکھ لیں جن بھائیوں کے پاس مجھے بھیجیں گے آپ دیکھ لیں جی بھائی اور انہوں نے پر پکا امام قاضی ایاد المالکی رحمت اللہ علیہ کی ویب کی کتاب سے وہ سکین دیا ہے انہوں نے حوالہ اپنے گھر سے فتوا نہیں دیا ہے قاضی آیاد المالکی کتاب اشفا کا حوالہ دیا ہے جس کی شرح جو ہے علامہ حفاظی الحنفی حفاظ الحنفی رحمت اللہ نے لکھی ہے تو انہوں نے اپنے فورم اپنی ویب سائٹ پر اس کو سکین کیا ہے کہ جو کفر کو کفر نہ جانے یا اس کو اچھا جانے یا اس کو بڑھاوا دے وہ سب کافر ہیں اب میں مجھے یہ مجھے عبداللہ چشتی بھائی نے یہ سکین بھیجے تھے پھر عبداللہ چشتی بھائی نے یہ بھی بتایا کہ بھائی یہ فتوا تو ان دوبندیوں کے خلاف جاتا ہے کیونکہ خود رشید احمد گنگوئی نے رام اور کرشن کو اچھا کہا ہے رام اور کرشن کو رشید احمد گنگوئی نے اچھا انسان بتایا ہے اب یہ فتوا کے مطابق جو کافروں کو اچھا کہے یا ان کو بڑاوا دے وہ کافر ہے خیر میں نے امجدی بھائی کو لنک پیس کر دیا ہے دیکھ لیں آپ تو آ جائیں کوئی بھائی ہیں تو بھائی اب بتائیں آپ لوگوں کے ہاں کیا چل رہا ہے پاکستان میں دہشت گردوں نے ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر حملہ کیا یہ کون سا اسلام ہے یہ کون سا اسلام ہے کہ بے گناہ بچوں کو اور عورتوں کو جا کر آپ بم سے مارے یہ شریعت میں جائز نہیں ہے میں بتاؤں میں کل ایک غیر مسلم کے ساتھ پرسوں مجھے سفر کرنا پڑا تو اس نے مجھ سے یہی بات کہی بولا بھائی پہلے تو مسلمان غیر مسلموں کے اوپر حملہ کرتے تھے مارتے تھے لیکن یہ پاکستان میں جو ہو رہا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زکوٰۃ دینے والے نماز پڑھنے والے لوگوں کو مارا جا رہا ہے یہ کون سا اسلام ہے یہ کیا اسلام سکھاتا ہے اسلام اس کے بالکل خلاف ہے تو یہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کے ان کو برین واش کیا گیا ہے ان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جو آپ کی بات نہ مانے جو آپ کے جیسا نہ سوچے اس کو آپ مشرک اور کافر جانے اس بات کو آپ سمجھے جو طالبان کے نوجوان دہشت گرد ہیں ان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جو آپ جیسا نہ سوچے آپ جیسا نہ کرے جو بات, بات نہ مانے اس کو آپ کافر اور مشرک دیں اور ایک بار انہوں نے آپ کو کافر اور مشرک بنا دیا تو پھر تو خون حلال ہو گیا ہنا بھائی تو سب سے پہلے ہم لوگوں کو ان کی نظروں میں غیر مسلم ثابت کیا جاتا ہے ورنہ سوچے ہماری بہاویوں سے کتنی اختلاف ہے لیکن کیا کبھی کسی سنی نے ان کے اوپر حملہ کیا کیا کبھی سنی علماء نے یہ کہا ان کو مارو نہیں ہم بولتے ہیں آپ علمی طور سے کتابیں لکھیں ان کے خلاف ان کو سیدھے راستے پر بلاؤ لیکن اس طرح دہشت گردی جو بھی کر رہا ہے وہ نہ صرف پاکستان کا نام بدنام کر رہا ہے بلکہ پوری اسلام مذہب کا جو ہے وہ نام بدنام کر رہا ہے اور میں یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جو لوگ یہ چل چلا رہے ہیں وہ جاہل ہیں نہ ان کو اسلام کی سمجھ ہے نہ دین کی نہ فقہ کی وہ صرف اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں صرف اگر وہ اسلام دین کے ماننے والے ہیں تو آپ بتائیں کیسے جا کر آپ جو ہے لا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کے اوپر جو ہے بم پھوڑ سکتے ہیں تو میں مائک فری کروں گا ماشاء اللہ شیخ عمران بھائی اور حسان بھائی کا ہاتھ بلند ہے تو یہ بہت ہی غور و فکر کی بات ہے میں آخری ایک جملہ بتاؤں یہ واقعہ میرے ساتھ تین دن پہلے ہوا جس نے میرے دل پر کافی اثر کیا میں ایک میگزین کے ایک مینیجر کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی کافی ضعیف صاحب ہیں ضعیف سے ہیں ستر سال ان کی عمر ہوگی انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی اس سمے دنیا میں اسلام کی پیروی کرنے والے یعنی مسلمان جو ہیں وہ دوسری سب سے زیادہ تعداد میں ان کی تعداد ہے نا لیکن آج مسلمانوں کو پوری دنیا میں ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگ آپ کو شک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں داڑھی رکھنے والوں کو لوگ دہشت گرد سمجھتے ہیں کیوں ہماری دنیا میں ہم اپنی بات کیوں نہیں منوا پا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مسلمان بھائیوں کے جو اسلامی ملک کے آس پاس تیل دیا گیس دی ٹھیک ہے ہمارے کو دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے جتنے سامان چاہیے وہ سب دیے پھر بھی ہم پیچھے کیوں ہیں تو اس کی جو ہے بات یہ ہے کہ ہمارے جو افعال ہیں ہمارے جو معاملات ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں ہم لوگوں کو پرومس کرتے ہیں اس پرومس کو فلفل نہیں کرتے ہیں خاص کر وہ بھائی اور بہن جو غیر اسلامک ملکوں میں رہ رہے ہیں جو امریکہ میں رہ رہے ہیں لندن میں رہ رہے ہیں میں رہ رہے ہیں اور ہندوستان میں بھی رہ رہے ہیں ایک بات کا ہم خیال رکھیں کہ جب ہم بازار میں چلتے ہیں ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں ٹرین میں سفر کرتے ہیں یا ایروپلین میں سفر کرتے ہیں تو ہم صرف اپنی شخص کو اپنی شخصیت کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہیں ہم پورے اسلام مذہب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو اگر آپ نے صاف کپڑا پہنا ہے عطر لگایا ہے تو نہ صرف حسان رضا صاف ستھرے رہتے ہیں ایک غیر مسلم دیکھنے والا یہ بھی سوچے گا کہ ہاں بھائی مسلمان صاف ستھرا رہتے ہیں تو یہ جو ذمہ داری ہے اسلام کو اپنے شخصیت اپنے اعمال کے ذریعے تبلیغ کرنے کی وہ ان مسلمانوں کے اوپر زیادہ ہے جو غیر اسلامی ملکوں میں رہ رہے ہیں اس بات کو سمجھیں آپ جب برازیل میں گھوم رہے ہیں یو ایس اے میں گھوم رہے ہیں لندن میں گھوم رہے ہیں جاپان میں گھوم رہے ہیں اور ماشاءاللہ آپ نے ٹوپی لگائی ہے داڑھی رکھی ہے اور آپ جو ہے راستے سے خاموش چل رہے ہیں نگاہ نیچی کیے چل رہے ہیں عورتوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ بولیں گے نہیں بھائی مسلمان شریف ہوتا ہے غلط چیزوں کو نہیں دیکھتا تو ہم جب سوسائٹی میں چلتے ہیں آج کے دور میں تو ہم اپنی انڈیویجول کو ریپرزینٹ نہیں کرتے ہم پورے اسلام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اس لیے ہمارا وہ جو اعمال تھے بالکل خراب ہو گیا تبت ادا کی اگر آپ تفسیر دیکھیں گے قرآن شریف میں تو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے ان مشرقین اور کافروں کو بلایا دعوت دی اپنے گھر تو دعوت سے پہلے انہوں نے کہا اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کی وہ سامنے جو پہاڑی ہے اس کے پیچھے ایک فوج کھڑی ہوئی ہے تمہارے دشمن کھڑے ہوئے ہیں تو کیا تم میری باتوں کو تسلیم کرو گے ان مشرقین نے کیا جواب دیا ان مشرقین نے جواب دیا ہاں آپ نے آس تک کبھی جھوٹ نہیں بولا آپ امین ہیں آپ سچے ہیں تو آپ کی بات ہم کو ماننی پڑے گی سبحان اللہ یہ مشرقین اور کفار جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمن تھے ان کے بتلائے ہوئے سچے راستے کے مخالف تھے وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سچے تھے تو یہ ان کا کردار تھا یہ ان کا کردار تھا کہ ان کے مخالف بھی اس بات کو مانتے تھے کہ بھائی یہ سچے ہیں تو اس سے یہ پتہ لگا کہ آج کے دور میں ہمارے معاملات خراب ہو گئے ہیں ہم لوگوں نے اپنے وادوں کو پورا کرنا بند کر دیا ہے ہم جب بزنس ٹرانزیکشن کرتے ہیں اس میں اسلامی اصول کو نہیں مانتے گھر میں اسلامی معاملات ہم شروع نہیں کرتے ہیں تو پھر اس کا اثر کیا ہوگا اس کا اثر یہی ہوگا کہ پوری دنیا سے اسلام اور مسلمان رسوا ہوں گے اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی اس کی ذمہ داری میرے سر پہ نہیں ہے باقی کے ہر مسلمان کے کندھے پہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کو امن کے ذریعے حکمت کے ذریعے پیار محبت کے ذریعے لوگوں کو بتائے یہ مار کاٹ کرنا بالکل غلط ہے آپ لوگوں سے علمی گفتگو کیجئے انٹلیکچل ڈسکشن کیجئے یہ جو ہے بے گناہوں کو جا کر مار دینا یہ بالکل غلط ہے آپ کیسے ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو آپ مار سکتے ہیں اس کو چھوڑی آپ کسی چھوٹے بچے کو کیسے مار سکتے ہیں اسلام کا قانون ہے بچوں کو بوڑھوں کو عورتوں کو اور دوسرے مذہب کے جو ان کے پیشوا ہوتے ہیں ان کے ریلیجیس اسکالر جو ہوتے ہیں ان کو مارنے کی ممانیت ہے جب تک کہ یہ سب بھی جنگ میں شامل نہ ہو تو میرے بھائیوں اگر آج ہم کام نہیں کریں گے اسلام کو صحیح طریقے سے ہم نہیں سمجھیں گے اسلام آٹومیٹک موڈ نہیں ہے کہ آپ نے رائٹ کلک سیو ایس کر دیا اور وہ آتا گیا نہ نا, نا. اس طرح صرف فائل ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہے کہ رائٹ right کلک کر کے سیو کر دیا اور ہارڈ ڈسک میں آ گئی اگر ہم کو اسلام سیکھنا ہے سمجھنا ہے اپنی زندگی میں اتارنا ہے تو اس کے لیے ہم کو محنت کرنی پڑے گی اپنے علماء سے ملنا پڑے گا اپنے علماء کی کتاب کو پڑھنا پڑے گا ان کے بیان کو سننا پڑے گا اور جہاں کہیں بھی سننی محافل جمتی ہوں وہاں جانا پڑے گا آپ کے شہر میں نہیں ہے تو آپ پیل ٹاک پر آئیں اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اس دنیا کے تمام مسلمانوں کی حفاظت عطا فرمائے آمین جز اللہ علیہ سعیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میں دو منٹ لوں گا پھر انشاءاللہ شاء اللہ مائک آپ کو دیتا ہوں حضرت یہاں پر جتنے بھی لوگ پکڑے جا رہے ہیں نا یہ دہشت گردی کے واقعات میں سب کے سب دیوبندی ہیں بلکہ ابھی کل ایک پروگرام آ رہا تھا ٹی وی پہ وہ ایک اینکر ہے کوئی لیڈی, لیڈی اینکر ہے اس نے ایک اس کو بلایا تھا اپنا آ, جو ہے نا کیا نام ہے ایک دیوبندی مولوی کو بلایا تھا اس سے اس نے پوچھا آپ یہ بتائیں یہ سوات میں یہ وزیرستان میں یہ جہاں جہاں یہاں یہ پر یہ جو دہشت گردیاں ہو رہی ہیں جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں اسلام آباد میں جو بم بلاسٹ ہو رہے ہیں لاہور میں جو ہو رہے ہیں پاکستان میں جہاں جہاں بم بلاسٹ ہو رہے ہیں جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں جو مولوی ہاتھ آ رہے ہیں سب کے سب دیوبندی کیوں ہے آپ اس کا جواب دیں مجھے نہیں جی وہ تو ہر مسلک میں ایسے لوگ ہوتے ہیں اور جو, جو غلط راستے پہ چل پڑتے ہیں کرا نہیں ہر مسلک نہیں صرف دیوبندی صرف دیوبندی پکڑے جا رہے ہیں ہر جگہ آپ بتائیں کیوں ہے دیوبندی یہ بندی یہ کام کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ اپنے مدرسوں میں ان کو کیا پڑھا رہے ہیں ان کا کیا برین واش کر رہے ہیں آپ آج میڈیا ان کا نام لے کر ان کو ذلیل و رسوا کر رہے ہیں حضرت اب یہ اتنے, اب یہ اتنے زیادہ ذلیل و رسوا ہو گئے ہیں کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے اس لیے اب آپ نے اپنے آپ کو دیوبندی بندی بولنے کے بجائے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اہل سنت ہیں آج انہوں نے اپنے آپ آج آپ یہ اپنے آپ کو دیوبندی بولتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں یہاں پر بھی اور ہر جگہ یہ اپنے آپ کو دیوبندی بولتے ہوئے شرم آپ یقین کریں گے حضرت اتنی ان کی عزت پلیت ہو گئی ہے اتنی ان کی عزت مٹی میں مل گئی ہے. عزت تو خیر ویسے بھی ان کی کوئی نہیں تھی لیکن یہ نام نہایت ان کی عزت تھی جو بنی ہوئی تھی انہوں نے اپنی داڑیاں دکھا کر اور جناب انہوں نے اپنی پگڑیاں دکھا کر جو, جو نام نہایت اس کو جس طرح ان کی مٹی پلید ہوئی ہے نا اللہ اکبر پچھلے سو سال میں کبھی نہیں ہوئی ہوگی ان کی اتنی مٹی پلی جتنی اب ہو رہی ہے ان کی مٹی پلی تو الحمدللہ بہت ہی دنیا کے سامنے یہ جو ہے نا بے نقاب ہو گئے اور آنٹی لے کر بیت اللہ محسو تک ان کے جو بڑے بڑے دہشت گرد ہیں یہ سب کے سب جو ہے وہ بے نقاب ہو گئے اور الحمد دیوبندیوں جو ہے نا وہ اب دیوبندی جو ہیں ہر جگہ دیوبندیوں کا نام لیا جا رہا ہے ہر چینل پہ جیو پہ دیوبندیوں کا نام لیا جا رہا ہے دنیا نیوز پہ دیوبندیوں کا نام لیا جا رہا ہے ایکسپریس نیوز پہ دیوبندیوں کا نام لیا جا رہا ہے جتنے بھی چینلز ہیں ہر جگہ جو ہے دیو دیوبندی دیو, بندی, دیو بندی. ہارڈ کور دیو بندی. اس کو ایک, ایک, ایک وڈ انہوں نے لکھا ہارڈ کور دیو بندی. یہ ویسے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ ہارڈ کور اور سافٹ کور سے کیا مراد ہے ان کی تو دیو بندی تو ہوتا ہی ہارڈ کور ہے اچھا حضرت یہ جو اپنا یہ جو نہیں سخت تو ہیں دیکھیں یہ دیوبندی تو ہوتا, یہ تو اب دیکھیں نا انہوں نے جو ہے وہ جو ہے انہوں نے جو وہاں پر کیا ہے معذ اللہ آ, علماء کلام کو شہید کیا اور پھر مزے کی بات یہ ہے کسی دیوبندی سے آپ ملیں گے نا تو کہے گا یار دیکھو کیسا ملک کے حالات خراب ہو رہے ہیں دیکھیں یار یہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں یہ لوگ ان کا کسی مسلط سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ لوگ جو نا اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اچھا اس کو جب یہ کہا جائے کہ جناب یہ تو دیوبندی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں ارے نہیں جناب یہ تو جناب وہ تو پہلے پڑھتے ہوں گے کبھی وہ پھر بعد میں دوسری لائن میں چل پڑے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا حالانکہ سارے ان کے دیوبندی مولوی جو ہیں یہاں سے کراچی سے پشاور سے وہ ان کو منانے کے لیے گئے تھے صوفی محمد کو اور دیگر جو وہاں کے طالبان کے لیڈر تھے لیکن انہوں نے بھی ان کی نہیں مانی اور جو جو ہے نا وہ جس طرح سے ان لوگ ہیں اور اب اب یقین کریں حضرت اتنے حالات خراب ہو گئے اتنے حالات خراب ہو گئے میں آپ کو کیا بتاؤں روزانہ آج پچھلے پندرہ دن تو یہ حال ہے کہ روزانہ ٹی وی کھولو کوئی نہ کوئی بم دھماکی کی خبر ہے روزانہ ٹی وی کھولو کوئی نہ کوئی بم دھماکی کی خبر ہے آج, آج دو بم دھماکے ہوئے ہیں آج حالانکہ جمعے کا دن ہے آج دو, دو بم دھماکے ہوئے ہیں ایک اپنا جو ہے وہاں پر ہوا ہے آپ کا اللہ بلا کرے پشاور ہوا ہے اور ایک اور جگہ ہوا ہے فوج کے کسی اس پہ ہوا ہے وہ مجھے یاد نہیں آ رہا تو آج بھی دو بم بلاسٹ ہوئے جس میں تقریباً دس کے قریب لوگ جو نا وہ جاں بحق ہوئے تو اتنا برا حال ہے اس وقت ہمارے ملک کا کہ المان وال اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ان کے مدرسوں کو سیل نہیں کیا جائے گا نا دیوبندیوں کے جب تک دیوبندیوں کے مدرسوں کو سیل نہیں کیا جائے گا بھابیوں کے مدرسوں کو سیل نہیں کیا جائے گا اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ اس ملک کے حالات اچھے ہو سکے تو اس وقت تو میں سمجھتا ہوں صرف یہ وزیرستان اور سوات تک یہ نہیں بلکہ پورے پاکستان میں جس طرح لیبیا میں اور دیگر ملکوں نے ان کے خلاف آپریشن کیا تھا وادیوں کے خلاف اس طرح ہمارے ملک کے فوج کو بھی اور ہمارے ملک کے حکمرانوں کو بھی کرنا چاہیے تاکہ یہ دہشت کی لانت ہمیشہ کے لیے اس ملک سے ختم ہو سکے اور آپ بھی اپنی گورنمنٹ سے بات کریں انڈین گورنمنٹ سے حضرت کہ وہ بھی ان کے خلاف ذرا سخت ایکشن اچھا کی بات یہ میں ایک پائنٹ پہ بات کرنے گیا ابھی آج میں نے اخبار بڑا سنی مسلم بھائی کہ وہاں کے جو جمیعۃ الماء ہند ہے نا جیسے یہاں پر جے جی یو آئی ہے نا جمیعۃ علماء اسلام جو مولوی جو پارٹی مفتی محمود کی جو پارٹی ہے مولوی ڈیزل جو اس کا بیٹا ہے ان لوگوں نے یا کسی بھی دیوبندی عالم نے مفتی نے آج تک یہ فتوا نہیں دیا پاکستان میں کہ خود کچھ حملے کرنا حرام ہے لیکن انڈیا کے جو مولوی ہیں دیوبندی وہ دے رہے ہیں فتوا انڈیا کے دیوبندی مولوی فتوا دے رہے ہیں یہ حرام ہے اور یہاں کے پاکستان کے دیوبندی مولوی جو فتوا نہیں دے رہے ہیں جتنے بھی فتوی دیے ہیں سارے علمائے اہل سنت نے دیے ہیں اسی طرح دیکھیں ڈاکٹر سرفراز نعیمی کو شہید کیا گیا انہوں نے فتوا دیا تھا اسی طرح سے ہمارے مفتی منیب الرحمان جو مفتی اعظم پاکستان ہے انہوں نے فتوا دیا ہے لیکن ان کے جتنے بھی دیوبندی میڈیا پہ آئے کسی نے بھی اس کے حرام ہونے کا فتوا نہیں دیا وہاں پر ان کی منافقت حضرت دیکھیں وہی دیوبندی ہیں ایک طرف بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں حرام ہے پاکستان میں بیٹھ کر اس کو حرام نہیں کہہ رہا ہے کہہ رہا ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے لیکن حکومت کو سوچنا چاہیے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اس کے پیچھے جو اسباب ہے اس پر بھی غور کرنا چاہیے تو یہ دیوبندی دیوبندیت کو تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا موزہ ہے جو ہر پاؤں میں فٹ بیٹھتا ہے یہ اگر امریکہ میں ہوتا ہے تو عیسائی ہوتا ہے اسرائیل میں ہوتا ہے تو یہودی ہوتا ہے اور اگر پاکستان میں ہوتا ہے تو یہ جناب ہنف ہی بن جاتا ہے اور جناب یہ اگر یو اے جاتا ہے عرب امارات تو یہ سنی بن جاتا ہے یا اگر سعودی عرب جاتا ہے تو جناب یہ وابی بن جاتا ہے یا اگر ایران جاتا ہے تو یہ شیعہ بن جاتا ہے یہ کمبخت جو ہے نا یہ منافقوں کی بہت ہی سپیریئر کوالٹی ہے دیوبندیت بہت ہی سپیریئر قسم کی کوالٹی ہے آستین کے سانپ سالے ننگے دین ننگے وطن ننگے اسلام تو بہت ہی جناب جو ہے نا بےغرت قسم کے لوگ ہیں تو اللہ تعالی ان کو ستیہ ناز کریں ان کی بستیوں کو اجاڑے ان کی نسلوں کو برباد کریں ان کے ان کے جو جتنے بھی گندے عزائم ہیں ان کو اللہ تعالی ملیا میٹ کریں ان کی ان کے منہ اللہ تعالیٰ بگار کریں بندروں کی طرح بنا دے بندروں کی طرح خیر تو ویسے منہ ان کے ویسے ہی ہیں اللہ کرے ان کے منہ بگڑ کے سور کی طرح ہو جائے بندروں کی طرح تو ویسے بھی ان کے منہ لگتے ہی ہیں لیکن اللہ کرے ایسے بگڑ کہ وہ سور کی طرح ہو جائے لانا تو ان پر آ عمران بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ کیا لکھا ہے جناب صاحب اور پاکستان کو آباد کر رہے. آمین تو, اللہ تو آپ کی دعا تو جناب پہلے ہی قبول ہو رہی ہے آپ دیکھیں لیجیے کچھ دنوں سے اخبارات میں آ رہا ہے کسی کی قبر سے خوفناک آوازوں کی آوازیں آ رہی ہیں خوفناک آوازیں آ رہی ہیں مزارات پر حملہ کرنے والوں ایک ساتھ فارج کا اٹیک ہو جاتا ہے یا دوسرا جس نے کیا کوشی کی دی وہ پاگل ہو گیا تو یہ تو اللہ تعالیٰ ان کو دکھائی رہا ہے نا اور ان کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ ہم مریں گے سارے کے سارے یہ لوگ چحسان آپ نے آج کے ریفرنڈم میں حصہ لیا آپ نے تو علما ہند کی بات کی تو وہ تو جناب پلٹیا ہندو کے پیسوں پر ہیں کانگریس کے پیسوں پر ہیں جناب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تحریک آزادی میں لوگوں کے سروں سے امامہ کو تروا کر خدر کی ٹوپی اور خدر کے کپڑے پہنا دیے تھے سرعام مجمے میں سرعام جلسے میں جنہوں نے امام تڑوا کر خدا کی ٹوپیاں پہنوائی تھی کانگریسی ٹوپیاں تو یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو پاکستان کہا تھا نا پاکستان کہا تھا جنہوں نے پالتستان کہا, کہا تھا جنہوں نے پاکستان کو وہ لوگ ہیں وعلیکم السلام و رحمت اللہ تعالیٰ السلام مولانا حسین ٹانڈو ہاں اسی نے کیا تھا یہ برے عام مجموعی اسی نے کیا تھا مفتی محمود نے کیا کہ جب بنگلہ دیش الگ ہوا تھا تو مفتی محمود نے فیصل آباد میں اس نے کہا تھا نا کہ الحمدللہ ہم پاکستان بنانے کے ناپاک تحریک میں شامل نہیں تھے یہی لوگ ہیں نا جنہوں نے انہوں نے کرنا تو ہے یہی انہوں نے پاکستان کو کبھی اپنا ملک سمجھا ہی نہیں اسلامک اسٹیٹ سمجھا ہی نہیں تو آج جو کچھ ہو رہا ہے یہی لوگ کر رہے ہیں اور کے امامے کر رہے ہیں یہ تو ساری دنیا جانتی ہے یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اندرا گاندھی کے عاشق ہیں کیا نام ہے گاندھی کے عاشق ہیں نہرو کے عاشق ہیں نہرو کو سعودی عرب میں امن کا پیغمبر کہا گیا تھا اور نجد میں کون سی کتاب پڑھی گئی تھی گیتا پڑھی گئی تھی غالباً نہرو نے کہا تھا جناب آج میں نے سرزمین پر قدم رکھا ہے تو گیتا پڑھنا شروع کر دی آج اربوں نے یہ حال ہے جناب ان لوگوں کا تو ان کا برا حال ہوگا اور ہو رہا ہے ان کا برا حال انشاء اللہ آج ہے بھائی یہ کیا ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اصل <خصف> میں <خرج> आ, मैं वाक्य सुनाने के लिए जो है वो हैंड्राइस किया था मैंने अभी कुछ दिनों पहले आ, मैं जहाँ रहता हूं यहां पे एक बहुत बड़े देवबंदी के स्कॉल कशिप लाए थे यहां पे और आकर यहां के जो वो बहुत बड़े इज्तम की उन्होंने पोस्टरिंग कर दी तो इज्तम में लगभग पांच साढ़े पांच छह सौ आदमी का वो इज्तम था तो फिर उन्होंने उस इस इज्तम में जाना वो बड़े मजे से सामने माइक उठाया और कहने लगे जी जो भी भाई हमारे पार्टी जिस पार्टी का वो पंदा था कि हमारे जो वो है ऑर्गेनाइजेशन उस ऑर्गेनाइजेशन को जो एक यूरो डोनेशन करेगा میں اس کو اپنے ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کر جاؤں گا یہ اس کا کال تھا ان گنہگار گار کانوں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ جو اس تنظیم کو سو یورو ڈونیشن دیں گے ان کو وہ صاحب اپنے ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں لے کر جائیں گے وہ خبیس ہو خود جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے پہلے اپنا تو فیصلہ کر لو تم خود جاؤ گے جنت میں اتنے بڑے خبیص ہیں یہ اتنے بڑے خبیص ہیں کہ ان پہ جتنی بھی لانا سے بھیجی جائیں وہ کم ہے اور یہ اتنے ڈھیٹ ہیں کہ جتنی بھی ان پہ لانا سے بھیجو یہ اور زیادہ جو ہے نا وہ ایسے ایسا کہتے ہیں کہ وہ کچھ لگتا ہی نہیں ان کو کہ لوگ کہنے والا کہہ رہے ہیں ہم ہی کہہ جا رہے ہیں ہم تو ہے لانتی تو لانتی وہ لانتی کہہ رہے ہیں تو اچھی بات صحیح کہہ رہے ہیں وہ ہنس رہے ہیں اور بھی تو بس یہی میں کہنے کے لیے مائک لیتا بھائی جان آئیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی بڑی مہربانی بہت شکریہ بہت عنایت آپ نے ماشاء اللہ اپنے خیالات کا اظہار فرمایا اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ان کو اپنا تو پتا نہیں ہے کہ جانم کے کون وہ دے رہے ہیں بشارت ان کا خود کا اپنا پتا نہیں ہے جانم کے کون سے گڑے میں شیطان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے ابو لہب کے ساتھ بیٹھے ہوں گے یا فرون کے ساتھ یا حامان کے ساتھ یا نمرود کے ساتھ پتہ نہیں کس کے ساتھ میرے خیال سے دیوبندیوں کو ہر ایک کے ساتھ جن تھوڑا تھوڑا عرصے رکھا جائے گا میں میرے دیوبندیوں کو ہر ایک کے ساتھ تھوڑا تھوڑا عرصہ رکھا جائے گا شیتان کے ساتھ بھی رکھا جائے گا ابو لہاب کے ساتھ بھی رکھا جائے گا یہ ہو سکتا ہے ان سب کو ایک ساتھ ہی رکھا جائے ہو سکتا ہے ان سب کو ایک ساتھ ہی رکھا جائے اچھا خیر ہمارے روم میں ماشاء اللہ تشریف لائیں دہلی سے ایک عالم دین ہیں مجھے بھی بتایا گیا ہے میں ان کا پروناسیشن صحیح نہیں کر پا رہا ہوں ایم زیڈ آر اے عالمی عالمی ایم زیڈ آر عالمی کے نک سے ہیں غالباً میں پورا پرونانسیشن صحیح نہیں کر پا رہا ہوں اگر غلطی ہو جائے تو معاف کر دیجئے گا تو تشریف لائے ہیں ہمارے ماشاءاللہ اہل سنت سے ماشاء ان کا تعلق ہے عالم دین ہے مجھے یہ کہا گیا ہے کہ یہ ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی اچھے عالم دین ہیں تو میں ان کو درخواست کروں گا کہ آپ مائک پر تشریف لائیے اور ارشاد فرمائیے آج ہمارا جو موضوع چل رہا ہے دیوبندیوں بندیوں کے حوالے سے چل رہا ہے اور یہ جو ملک میں ہمارے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اور اس میں سب کے ساتھ جو مدرسے ہیں جو اس میں انوالو ہیں دیوبندی اور بھابھیوں کے وہ لال مسجد سے لے کر آج صوفی محمد اور مولانا مولوی فضل اللہ اور جتنے بھی حکیم اللہ محسود اور بیت اللہ محسود تک سب کے ساتھ دیوبندی لوگ جو کہ اس وقت جو پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں اور جو پاکستان میں جس طرح سے انہوں نے نہ انہوں نے بچوں کو چھوڑا نہ انہوں نے جوانوں کو چھوڑا نہ انہوں نے بوڑھوں کو چھوڑا نہ انہوں نے عورتوں کو چھوڑا انہوں نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا نہ انہوں نے مسجدوں کو چھوڑا نہ انہوں نے مزاروں کو چھوڑا نہ انہوں نے بازاروں کو چھوڑا نہ انہوں نے ریلیوں کو چھوڑا نہ انہوں نے بس کے اڈوں کو چھوڑا کسی چیز کو نہیں چھوڑا ہر جگہ انہوں نے خون مسلمانوں کا خون بایا تو میں تو ان کے لیے یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جتنا انہوں نے ظلم مسلمانوں پر کیا ہے اللہ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ان کو ایسی عبرت کی نشانی بنا دے کہ رہتی دنیا تک جو نا ان سے لوگ عبرت پکڑیں تو حضرت آپ تشریف لائیے حضور ہینڈ ڈریس کریں اور مائک پر تشریف لائیں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اہلن و سہلن مرحبہ اور ہم سب یہاں پر جو زیادہ تر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ ہمارے علماء کرام بھی یہاں تشریف لاتے ہیں ابھی میں سب سے تو آپ کی ملاقات نہیں کروا سکوں گا ہمارے سنی مسلم بھائی ہیں یہ بھی ماشاء چشتی سلسلے سے ہیں یہ بھی انڈیا سے بلانگ کرتے ہیں یہ بھی ہمارے ماشاء اللہ عالم دین ہیں ہمارے ماشاء بہت ہی ہمارے یہاں پر سنی مسلم بھائی جو ہیں انہوں نے کئی مناظرے کیے ہیں یہاں پر دیبندیوں بھابیوں سے الحمدللہ اور باقی علمائے کلام ابھی یہاں موجود نہیں ہے حضرت علامہ پروفیسر سعید احمد رضوی صاحب یہاں موجود نہیں ہے حضرت علامہ اشرف القادری صاحب موجود نہیں ہے یہاں پر حضرت علامہ ایک اور عالم دین ہے وہ بھی ابھی موجود نہیں ہیں تو ابھی جو لوگ موجود ہیں آپ ان سے تعارف حاصل کریں اور ہم سب سے تعارف حاصل کریں ہم سب جو ہے الحمدللہ مسئلہ آپ اہل سنت و جماعت کے پلیٹ فارم سے یہاں دفاعی صاحب اہل سنت روم میں پچھلے پانچ سال سے بیٹھ رہے ہیں یہاں پر الحمدللہ ہم اہل سنت کے حوالے سے جو ہے نا جو ہمارے عقائد ہیں اس پر بات کرتے ہیں جو اعمال صالحہ ہیں اس پر اور جو دیگر باتیں ہیں اس پر ڈسکشن ہوتی ہیں جنرل ڈسکشن بھی ہوتی ہیں کبھی کبھی ہم سیاست کو بھی زیر بحث لے آتے ہیں کبھی کبھی وہ بھی ہمارا روٹین کا معمول نہیں ہے تو آپ جو ہے پلیز تشریف لائیے اور اظہار فرمائیے اپنے خیالات سے اور مستفی فرمایا ہم سب کو میں آپ کے لیے مائک فری کرتا ہوں السلام علیکم آپ مجھے ٹیکسٹ میں لکھ دیں آپ کو میری آواز آ رہی ہے آپ مجھے پلیز ٹیکس میں لکھ دیں حضرت آپ اگر موجود ہیں تو مجھے پلیز ٹیکس میں لکھ دیں ایم زیڈ آر عالمی کے لکھتے جو علامہ صاحب ہیں ان سے گزارش ہے آپ کو اگر میری آواز آ رہی ہو تو پلیز ٹیکس میں وائس اوکے لکھ دیں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ روم میں موجود ہیں یا آپ مجھے سن رہے ہیں ہم جدیدی بھائی ان کو ذرا پی ایم کر دیں और इनको बता दें किस तरह से टैक्स में मैसेज जो है वो टाइप किया जाता है अगर इनको ये फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं पालटोक तो इनको आप प्लीज थोड़ी सी इनको दे दें इस हवाले से अमजदी भाई आ जाए माइक पे अमजदी भाई आपकी आवाज थोड़ी फिलो आती है अगर आप वॉल्यूम अपना देख रहे हैं ना ये पालटोक की जो विंडो है इसको भी थोड़ा ऊपर कर दें वॉल्यूम को और ये नीचे आपका जो बार बना हुआ है इसका आईकॉन बना हुआ है ऑडियो का उसको भी थोड़ा ऊपर तक ले जाए تاکہ آواز آپ کی آواز جو ہے نا اچھی ٹنا ٹن آواز آ سکے تو جزاک اللہ السلام علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ابھی اسان رجح بھائی صاحب جو ہے یہ ہمارے زبردست تعلیم ہے ماشاء اللہ نوجوان ہیں بہت زبردست تعلیم میں اور اس لیے ان کا ہندوستان میں کافی پچھلے چل رہا ہے مولانا رحمان اڈی علی میں نے ان کو انوائٹ کیا لیکن चूंकि पाल्टा का भी इंस्टॉल किया है अभी ये समझ नहीं पा रहे हैं अभी इनसे मेरी काफी देर तक मोबाइल पर बात हो रही थी तो इनशाला जब ये समझ जाएंगे तो हमारे रूम वालों को काफी इनशाला फायदा होगा जी जी आपके तरह <laughs> ماشاء اللہ ابھی احسان بھائی بتا رہے تھے کہ ہمارے روم کے اندر جہاں پہلے سلس الجماعت کی اس بات کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں تو وہی اس میں اعمال کے بارے میں خوف خدا کے بارے میں اصلاح کے بارے میں ہر طرح کی باتیں ہوتی ہیں ماشاء اللہ اور جب سے میں نے یہ روم جوائن کیا ہے مجھے الحمد للہ کافی معلومات حاصل ہو رہی ہے اور آج یہ ضرورت ہے الحمدللہ کہ نیٹ پہ آ کر کے نوجوان ہمارے بھائی ہیں جو علماء سے دور ہیں مدرسوں سے دور ہیں اور دینی معلومات رکھنے والے اسلامی بھائیوں سے دور ہیں جو نیٹ پہ رہتے ہیں ان کو نیٹ ہی کے ذریعے سے اسلامک باتیں پہنچائی جائیں जाए کو اسلام کی جانکاری کا شوق دلا جائے اور یہ آپ کی محنتوں ہی کا कि ہے کہ لوگ اسلام جاننے کے لیے لوگ اسلام کو جاننے کے لیے رات کے دو دو بجے تک الحمد للہ آپ کے چیٹ روم میں بیٹھ رہے ہیں اس ٹائم فورٹی فائیو پرسینٹ جو ہے الحمد للہ آپ کے چیٹ روم اندر بن ہے یہ آپ کے مشن کی کامیابی کی دلیل ہے تو جب بھی بھائی میں بائک چھوڑ رہا ہوں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی لوگوں میرا ایک سوال ہے اور اس کا مجھے دینی روشنی میں جواب چاہیے مجھے کوئی اپینین نہیں چاہیے اور مجھے کوئی بحث نہیں چاہیے ڈاکٹر ذاکر نائک اور مولانا توصیف الرحمان کہ کی کیا ایک دفعہ میں تین طلاق اگر کسی کو کہہ دی جائیں تو کیا ہو جاتی ہے طلاق یا نہیں مجھے اس کا جواب چاہیے اکارڈنگ ٹو توصیف الرحمان اور مولانا زاکر نائک کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی اب اگر آپ میں سے کوئی عالم ہے کوئی اس کا جواب دے سکتا ہے صحیح تو مجھے دے دے پلیز تھینک یو رسم اللہ رحمانحیم <coughs> آواز آ ہے جب صاحب جھپی آواز آ رہی ہے جی بوکے okay. جی بھائی اطلاق ہو جاتی ہے میں اس وقت کم سے کم سترہ دلیل لے سکتا ہوں سیونٹین ون سیون سترہ دلیل آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں اور کروں گا ان اللہ اور آپ اس کو اگر چاہیں تو نوٹ کر لیں اگر آپ انگلش سمجھتے ہیں تو میں آپ کو لنک بھی دے سکتا ہوں اور اگر آپ اردو سمجھتے ہیں تو میں آپ کو فائل دے دوں گا آپ پی ایم میں آ جائیں تو جیسی آپ کی مرضی ہو لیکن پہلے میں مائک پر دلیل دے دوں اور آپ کو ایک چیز بتلا دوں جس کو آپ بڑے غور سے لکھ لیں اس امت میں وہ شخص جس نے سب سے پہلی دفعہ یہ کہا کہ تین طلاق برابر ایک طلاق کے ہوتی ہے اس شخص کا نام کیا تھا ابن تیمیا الحرانی حران گاؤں میں ہوا تھا پیدا اور سات سو اٹھائیس ہجری میں انتقال ہوا اور ایک صوفیوں کے قبرستان دمشق میں اس کو دفنایا گیا تو اس بات کو آپ دیکھ لیں سیون ہنڈریڈ اینڈ ہجری یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کرنے کے سات سو اٹھائیس سال کے بعد ایک شخص کا انتقال ہوا وہ شخص اس امت میں پہلا شخص تھا جس نے یہ کہا کہ تین طلاق جو ہے وہ برابر ایک طلاق کے ہوتی ہے وغیرہ میں آپ کو سلف صالح قرآن اور حدیث سے ان شاء اللہ تعالیٰ رحمان دلیل دوں گا ٹھیک ہے لیکن مجھ میں اور آپ میں اتنی لیاقت اور صلاحیت نہیں ہے میں بھی آپ ہی جیسا ہوں میں عالم دین نہیں ہوں آپ کو بتلا دوں کہ ہم قرآن کی آیتوں سے اور حدیثوں سے فکا کے معاملے خود نکال سکیں ہاں قرآن شریف کی جو آیتیں ہیں کہ اللہ تبارک تعالی کی عبادت کرو رسول کی عزت کرو رسول کی اطاعت کرو جھوٹ مت بولو والدین کو تکلیف نہ دو ہم ان سب کو خود سمجھ سکتے ہیں اور ہم کو اس کی پیروی کرنی ہے قرآن شریف کی باقی بہت سی ایسی آیات ہیں جن سے فقہ کے معاملے اخج کیے جاتے ہیں اور اس کو اخج کرنے کے لیے ہمارے پاس اہل سنت وال کے علماء ہوتے ہیں جو اصول دین اصول تفسیر اور اصول تفسیر اور اصول حدیث پڑھتے ہیں ناسخ اور منسوخ آیت اور حدیثوں کا علم لیتے ہیں اور پھر جو ہے اصول کی روشنی میں وہ فقہ کے مسئلے نکالتے ہیں تو یہ کوشش ہم کبھی نہ کریں خود جو ہے مستحد بن جائیں اور فکر کے معاملے بھی اخش کرنے لگے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن شریف اور جیسے میں نے بتایا بہت سی باتیں ہم خود سمجھ سکتے ہیں فالو کر سکتے ہیں لیکن بہت سی ایسی باتیں ہیں جس کے لیے ہم کو علماء کرام کے پاس جانی پڑے گے میں آپ کو صرف ایک حدیث کا حوالہ دوں گا جو آپ خود چیک کر سکتے ہیں آن لائن ہے عربی میں انگلش میں اردو میں ٹھیک ہے بخاری شریف کی کتاب الطلاق کی حدیث نمبر ایک کو آپ پڑھ لیجئے بخاری شریف کی عمر رضی اللہ تعالی کا واقعہ ہے اس حدیث میں دیکھ لیجئے تین طلاق کو تین ہی طلاق مانا گیا ہے اور تین طلاق سے طلاق ہو جانے کا مسئلہ ہے بخاری شریف کی کتاب الطلاق کی حدیث نمبر ایک میں ایک اور بڑی مزیدار بات بتا دوں آپ کو آپ اس حدیث کو بار بار پڑھیں گے دو بار پڑھیں گے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ سنی مسلم بھائی نے مائک پر اس حدیث سے یہ مسئلہ کیسے نکالا یا ہو سکتا ہے آپ ذہین ہو آپ کے ذہن میں آ جائے کیونکہ جب میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا اپنے شیخ کے سامنے انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھا اس حدیث سے یہ ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کی کیسے انہوں نے یہ بتلایا پھر جب انہوں نے سمجھایا اور اس کی میں تو مجھے سمجھ میں آیا لیکن حضرت علی نے فتویٰ کیوں دیا اور سورا بقرہ میں اس کچھ نہیں لکھا تین یا دو یا ایک طلاق قرآن کے روشنی میں اس کا کیوں نہیں جبکہ بھائی ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ آپ نے کسی ذاکر نالک کو اور کسی اور علماء کو کوٹ کیا تھا ابھی آپ کو اگر قرآن شریف کی اس آیت کو میں پیش کروں تو مرتن لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو شاید بتانے میں مشکل ہو مرتن لفظ جو آیا ہے میں ابھی اس کی میں بتایا گی آ, آ, اس کی میں ابھی آ, تحقیق میں نہیں جا حضرت عمر کے فتح پہ یقین نہیں مر تان جی ماشاءاللہ اللہ تو آپ اس کا مطلب بتا دیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے دو بار ہوتا ہے یا بار بار ہوتا ہے یا ایک ہی وقفے میں ایک ہی وقت دو بار اور اب آپ یہ بتا دیں کہ کی کیا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ سے زیادہ قرآن ہم سب لوگوں نے سمجھا ہے اگر کوئی اس روم میں ایسا شخص ہے جو یہ کہے کہ اس نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے قرآن اور حدیث کو سمجھا ہے تو اپنا ہاتھ بلند کر دے اگر اس روم میں کوئی ایسا شخص ہے جو یہ کہے کہ جس نے حسن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نو یا امام شافعی امام مالک یا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی سے زیادہ سمجھا ہے ہاتھ بلند کر دے کوئی شخص ایسا ہو جو یہ کہے کہ امام سیوتی سے زیادہ قرآن سمجھا یا ملا علی القاری سے زیادہ ہاتھ بلند کر دیں کوئی ایسا بھائی ہو نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو ایک حوالہ دیا میں بتاؤں کہ یہ میرے پاس ریڈی میڈ مسالہ ہے میں آپ کو لنک دے رہا ہوں میرے بلاک اسپٹ کا جس سے یہ آرٹیکل بہت دن پہلے میں جو ہے ٹائپ کر چکا ہوں اس لیے میں نے کہا کہ سترہ حدیثے میں دے سکتا ہوں کیونکہ ایک جگہ اکٹھا کی ہوئی ہے میں آپ کو لنک دیتا ہوں آپ پڑھ لیں ٹھیک ہے یہ رہا لنک اور جو مخالف اپنی دلیل پیش کرتے ہیں اس کا رد بھی ہے ٹھیک ہے یہ لنک سیو کر لیں جن بھائیوں کو شوق ہو تین طلاق تین ہی ہوتی ہے یہ فیصلہ حنفی فقہ میں ہے مالکی میں ہے شافعی میں ہے حمبلی میں ہے میرے بھائیوں چاروں فقہ اس میں متفق ہیں ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے یہ فتوا نہیں دیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ جو قول ہے جو ہمارے صاحب لے کے وہ کسی نے نہیں سمجھا ابن تیمیہ کے بعد ہی وہ حدیث آئی اس سے پہلے وہ حدیث ہمارے کسی عالم کو معلوم نہیں تھی ٹھیک ہے کسی معلوم نہیں تھی اور سنن ابو داود کی وہ جو حدیث ہے جو یہ کہتے ہیں کہ آ... ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تین طلاق جو ہے وہ ایک طلاق ہوا کرتی تھی اور بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تین طلاق کو تین معنی اور اس کا وہ حکم نافذ کیا بالکل غلط ہے جب بھائی آپ اس پہ تحقیق کریں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میری اس پہ بہت ہی پختہ ان ڈیپ ریسرچ ہے اور وہ پوری ریسرچ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی اس کو پڑھ لیں جن چیزوں میں ہم نے آرٹیکل بنا کے پیش کیا ہوا ہے اس کا مقصد یہی یہ ہے کہ ہم یہاں پر اس کو واپس گفتگو نہ کریں آپ اس کو دیکھ لیں اور دیکھ لیں سترہ حدیثیں ہیں سترہ حدیث میرے بھائی اور جو آپ دلیل لے کے آئے ہیں ان سب کا رد کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ اس میں دیکھ لیں انگلش میں ہیں جن بھائیوں کو اردو میں چاہیے وہ ہمارے رضوان بھائی سے کانٹیکٹ کر لیں میں ان کو بھیج دوں گا فائل ان سے لے لیں ٹھیک ہے رضوان بھائی یا اپنے وائس آف اہل سنت وال جماعت عمران بھائی انشاءاللہ میں ان کو اگلے دس منٹ میں اردو کی فائل بھیج دوں گا آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے انشاءاللہ شاء اللہ بھائی آپ کو بھی دے دوں گا لیکن آپ ان سے کانٹیکٹ کر لیں میں انشاءاللہ دے دوں گا جن کو انگلش سمجھ میں آتی ہے وہ دیکھ لیں ٹھیک ہے تو میں نے ایک جو آپ کو بہت ہی صاف بات بتا کہ ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے یہ بات نہیں کی اس امت میں سب سے پہلا شخص جس نے یہ کہا کہ تین طلاق سے ایک ہی طلاق ہوتی ہے وہ ابن تیمیہ پھر بعد میں ان کے شاگرد ابن قصیر آپ کی تعریف جی میری کوئی تعریف کے میں قابل نہیں ہوں میں سنی مسلم ہوں اور اس روم میں آتا ہوں علماء کرام سے علم لینے اور میرا شوق ہے اہل سنت والجماعت جماعت پہ جو اعتراض ہوتے ہیں ان کے جوابوں کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے اپلوڈ کرنا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹھیک ہے آپ ایک کام کر لیں جھپی بھائی آپ بخاری شریف آن لائن ہیں اس میں کتاب الطلاق کی حدیث نمبر ایک کو پڑھیں اور بتائیں کہ کی کیسے سنی مسلم نے کہا کہ اس حدیث سے پتہ لگتا ہے تین طلاق سے طلاق ہو جاتی ہے بخاری شریف کی کتاب الطلاق کی پہلی حدیث عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے ان کے بیٹے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی جوزہ اپنی وائف کو طلاق دے دیا وہ پورا واقعہ پہلی حدیث میں اس حدیث سے بالکل صاف ہے کہ تین طلاق سے طلاق ہو جاتی ہے علیمی صاحب ماشاء اللہ ہمارے علیہ سنت وال جماعت کے عالمِ دین ہیں تو ان کے لئے میں مائک فری کروں گا کیونکہ جب کوئی صاحب علم ہو روم میں تو میرے جیسے جاہل کو بننا زیبا نہیں دیتا <خخ> تو علیمی صاحب آپ اپنا ہاتھ بلند کر لیں میں انشاء اللہ آپ کے لیے مائیک فری کرتا ہوں ابھی نہ کریں ٹھیک ہے میں ابھی میں مائک فری طبی کروں گا جب کوئی ہاتھ بلند ہوگا جی مائک میں السلام علیکم جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ حضرت سنی مسلم بھائی جزاک اللہ خیریٰ اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمل میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے علیمی صاحب کی آئی ڈی سے جو علامہ صاحب موجود ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر انہوں نے کبھی پارٹ او یوز نہیں کیا تو اگر ہو سکے ٹیکس میں میری کچھ باتوں کے ریپلائی دے دیں تاکہ میں ان کو ایزیلی ان کو تھوڑا سا گائیڈ کرنے کی سعادت حاصل کر سکوں کہ اس کو کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے اگر آپ ٹیکس میں مجھے سن رہے ہو تو آپ پلیز ٹیکس میں لکھ دیں جی یہ اس طرح سے جی لکھ دیں یا یس لکھ دیں اس طرح سے کچھ تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ موجود ہیں تو تھوڑا سا میں جو ہے نا میں آپ کو آسانی کے ساتھ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو مائک لینے کا طریقہ جو ہے وہ آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں تو اچھا آپ جو ہے نا سیکھ اچھا اگر یہ بتائیے کہ اپنا آپ کی جو ونڈو کھلی ہے نا پالٹو کی اس میں پو ٹاک لکھا ہے رائٹ right سائڈ پہ جہاں پر نیم آ رہے ہوں گے سارے یہ اوپر سے میرا نام شروع ہوتا ہے حسان رضا سنی مسلم اور یہ دیگر جتنے بھی لائنس نام آ رہا ہے نیچے پھر نیچے پورا آپ کی جو وہ ختم ہو رہی ہے ونڈو وہاں پر نیچے دیکھیں ریس کا ہینڈ جو ہے نا وہ بنا ہوا ہے اس کے برابر میں پش ٹو ٹاپ لکھا ہوا ہے وہ پش ٹو ٹاپ جو ہے جب جب آپ اس کو ماوس وہاں لے جا کر اس کو ڈبل کلک کریں گے تو مائک آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا اگر آپ کے پاس ڈو یو ہیو مائک آپ کے پاس مائک ہے یا آپ لیپ ٹاپ پر ہے تو آپ کے لیپ ٹاپ میں مائک انسٹال ہے بلٹن ہے پلیز آپ مجھے اس کا آنسر دیں گے آپ کے پاس مائک ہے اس وقت رائٹ ناؤ ڈو یو ہیو مائک سمجدی بھائی آپ ذرا پوچھ لیں علامہ صاحب سے کہ ان کے پاس مائک ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو اس کو یہ پش ٹو ٹاک اس کو جب ڈبل کلک کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی مائک ایزیلی وہ حاصل کر لیں گے تو امدادی بھائی آپ ان سے پتا کر لیں تو مائک میں فری کرتا ہوں سلام علیکم. السلام علیکم السلام علیکم دس کے بعد ابھی مائک نہیں ہے ابھی دس دنوں کیا ہے تو ان اللہ کل ہوں کے اور ان شاء اللہ آپ کو ہم کو سب سے ہی پہ کافی فائدہ حاصل ہوگا اصل بھائی میں اپنی بات جو میں نے شروع کی تھی اور میرا کسی ربر وغیرہ بیچ میں وہ میں نہیں کر پایا غلط تو تو میں اس بات پورا کر دوں भाई क्या कभी आप इंडिया तश्रीफ लाए हैं क्या कोई हमारा पाकिस्तान भाई इंडिया तश्रीफ लाए हैं वीजा भेज देता हूँ बिल्कुल भेज दू भाई आप जब तशरीफ लाए लिखे तो फॉरन वीजा आपके तैयार होगा तो हमारे इंडिया में एक ताजमहल है کو ہر آدمی دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے اور سب سے بڑی بار تو قریب نواز ہے قریب نواز سے سارے بھی, بھی آپ ماشاءاللہ اللہ انڈیا کا ارادہ کر سکتے ہیں اور جو کل آپ نے کہا تھا کہ مجھے انڈیا نے میں ڈر لگتا ہے الحمدللہ حسن بھائی اللہ کا کرم ہے خواجہ سلطان الحد خواجہ خاجغان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا فضول و کرم ہے کہ پاکستان کے مقابلے میں ہندوستان کے اندر حالات بہت ہی زیادہ پرامند اور ٹھیک ٹھاک یہاں پہ ہے تکلیف معمولی مسلمانوں کو تھوڑے بہت لیکن اللہ کا فضل ہے کہ دوسرے ممالک کے بہ نسبت یہاں پہ مسلمان بہت ہی ہم نسین سے ہیں حسین سے ہیں اور جو بھی ان کے اسلامی اعمال ہیں ان کے اسلامی کام ہیں وہ آزادی کے ساتھ الحمدللہ کرتے ہیں ان کو کہیں بھی دقت نہیں آتی ہے قربانی سے لے کر حج سے لے کر کے نماز روزہ، رکار اور جو بھی ان کے عورس ہیں آراس ہیں جلوس ہیں اور الحمدللہ جو ہے بمبئی میں تو بہت ہی شاندار جلوس نکلتا ہے بہت ہی شاندار کئی کلومیٹر لمبا اور بحشان جلوس نکلتا ہے اور دلی میں چونکہ ہمارے سندھی بھائیوں کی تعداد بنسبت ان دیوندیوں کی کم ہے اس کی بنا में دلّی میں پھر بھی داود اسلامی کے دیالے किया نے شروع کیا ہے भी دلّی میں بھی اب دھیرے دھیرے ماشاء اللہ ابھی نشان جلوس عید اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع, شروع ہو گیا ہے جے میں نکلتا ہے بھوپال تک نکلتا ہے نہیں بھائی میں سری لنکا نہیں ہوں میں انڈیا سے ہوں اور میں اجمیر شریف سے ڈیڑھ سو ہمارا شہر ہے ناگور شریف جہاں پہ خواجہ غریب نواز رحمتہ اللہ علیہ کے خلیفہ ثانی سلطان البارکین سفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک ہے حضرت خالد صاحب کے خلیفہ اول خواجہ قطب الدین بختیر کاکی رحمۃ اللہ علیہ ان کا مزار شریف دہلی میں ہے اور خلیفہ ثانی سلطان سلطان الطارقین صوفی حمید الدین ناگوری رحمتہ اللہ علیہ جن کا بازار شریف ہمارے ناگور شریف میں اور بہت ہی عظیم الشان درگاہ ہے وہاں پہ بھی بہت بڑا اونٹ ہوتا ہے اور ہمیشہ ہزاروں آدمی الحمد للہ تشریف کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے ناگور شریف سے صرف بائیس آگے ایک روحل نام کا قصبہ ہے روحل وہاں پہ سرکار علیہ اللہۃ السلام کا ذبہ شریف بھی عاشقان رسول جو ہے صبح شریف کی اجازت کے لیے نوبل شریف رشید لاتے ہیں اور ہمارا جو قصبہ ہے اس کا نام باسدی ہے الحمد للہ باسدی قصبہ ہمارا ابھی تقریباً چالیس ہزار کی آبادی والا ہے اور کرناٹن سننے کا قصبہ ہے پورے ہندوستان کو ہے اور جو بھی عالم ہمارے قبضے میں کشیف لاتے ہیں وہ گاؤں سے نوازتے ہیں الحمدللہ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن بھائیوں کے دماغ میں یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات درست نہیں ہیں جس سے میں بار بار اسے سمجھتا ہوں ایسی بات نہیں ہے الحمدللہ دنیا میں ملیشیا یا انڈونیشیا کے بعد سب سے زیادہ مسلمان جو بستے ہیں وہ ہمارے انڈیا میں بستے ہیں اور بہت ہی اسمران اور سکون دیتا کرتے ہیں کوئی ان کو کسی طرح کا کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے اور چونکہ بھائی اقلیت میں ہے تو اقلیت میں رہنے پر کچھ نہ کچھ تو معاشی طور پر سیاسی طور پر اچھا فن تو رہتا ہی ہے تو ہمارے لائق ناس جی بھی انڈین ہیں اور الحمد للہ عمدہ یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ بہت اچھی باتیں بتا رہے ہیں تو آپ ہمارے انڈیا تشریف لائیں جو پاکستانی بھائی ہیں انڈیا تشریف لائیں ماشاء اللہ انڈیا میں آپ کو سکر و اطمینان نظر آئے گا سکھ شانتی نظر آئے گی کیونکہ آپ طالبان ابھی تک نہیں گھس پائے اور ہمارے جو ہے جو گہر منتری جن کو ہوم منسٹر کہتے ہیں انہوں نے ابھی فی الحال اعلان بھی کیا ہے کہ طالبان پاکستان میں کتنا بھی ادم بچا لیں پاکستان میں جتنا بھی جو ہے ان کو دہشت گردی وہ کر لیں لیکن انڈیا اگر وہ آئیں گے تو ان کا منہ توڑ جاڑ دی جائے گا یعنی جب ہم لوگوں نے جو ہے پاکستان کے حالات دیکھے تو یہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے دیکھا کہ بھی پاکستان کے حالات خراب ہیں لیکن ایسا نہ ہو کہ یہاں بھی طالبان گھس بائیں اور وہ یہاں بھی ایسی حالات پیدا کر دیں تو یہاں کے ہوم منسٹر نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ تالبان اگر انڈیا میں گھس آئیں گے تو ان کو نانی یاد آئے گی تو آپ جواب دیجیے گا تو آپ جواب دیجیے تو دار الدہبند ہونے سے بھائی کچھ نہیں ہوتا ہے دار الدہ بند سے کیا ہوتا ہے دار الدہ تو اس ٹائم پیدا ہو گیا تھا جس ٹائم ہندوستان پاکستان ایک تھے اس ٹائم کا پیدائش دارالم دارال کی پیدائش ہے اور اس کے ہونے سے انڈیا میں فرق نہیں آتا ہے یہاں سے جو لوگ ان کا عقیدہ لے کے گئے ہیں وہاں پہ مدرسے قائم کیے ہیں وہاں پہ بڑی بڑی مسجدیں قائم کی ہیں سے, سے وہ طالبان بنے انڈیا سے کوئی طالبان نہیں بنا ہے انڈیا سے ضرور بنے لیکن طالبان تو بھی پاکستان ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مخر تو سب سے پہلے میں ایک ایک کر کے باتوں سے باتوں پر میں اپنی باتیں جو نا وہ کرنے کی جواب دینے کی کوشش کروں گا دیکھیں آپ نے شروع میں بات کی کہ آپ نے کہ ہمارے ہاں حالات بہت اچھے ہیں اور جو ہے یہاں کے مسلمان کو تھوڑی سی مشکلات ضرور ہیں لیکن ہمارے ہاں بڑا ام ہے سکون ہے اچھا یار آپ مجھے بتائیں اپنا امجدی بھائی یہ گجرات میں جو ہزاروں مسلمان بے دردی کے ساتھ شہید کر دی یہ کتنا پرانا واقع ہے گجرات میں نریندر مودی کی وزیر وزارت اعلیٰ میں جو ہزاروں سینکڑوں مسلمان جو ہے شہید کر دیے گئے ان کو زندہ جلا دیا گیا چار سال پرانا ہی واقع ہے نا پرانا واقعہ تو نہیں ہے اور اس کے بعد یہ ڈکلیئر بھی کر دیا گیا کہ جناب جو ہے جو ہے نا یہ اس نے اس نے کیا لیکن دوبارہ اسی شخص کو وزیر ہی بنا دیا گیا کیا یہ تعصب تعصب نہیں ہے کہ انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف کہ یہ انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف تعصب نہیں ہے آپ بتائیں اور دوسری بات یہ ہے آپ یہ بتائیں کیا انڈیا میں مسلم, مسلم کچھ فسادات نہیں ہوتے کیا وہاں پر مسلمانوں کا قتل نہیں ہوتا کیا بابری مسجد انڈیا میں شہید نہیں کی گئی کیا اسی طرح سے وہاں پر وہاں کا جو وزیر اعظم ہے وہ خود اپنی تقریر میں کہتا ہے کہ یہاں کی جو مسلمان ہیں جو عام مسلمان میں خوات کی بات نہیں کر رہا میں خاص مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا جو مسلمان اعلیٰ پوسٹوں پر ہیں کچھ مسلمان میں ان کی بات نہیں کر رہا وہ وزیر اعظم آپ کا خود یہ اقرار کرتا ہے کہ یہاں کی جو مسلمان ہیں وہ شدر جو شدر جو آپ کے ہندوؤں کی نچلی ذات ہے اس سے بھی نچلی سطح کی زندگی گزار رہے ہیں ان کو کوئی فیسلٹیز نہیں ان کو بنیادی سہولتیں میسر نہیں ہیں ان کے جو معاملات ہیں وہ آپ دیکھیں آپ خود پڑھیں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ماشاءاللہ آپ انڈیا میں رہتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں پر مسلمان کتنے کتنی پریشانی میں کتنی مشکل میں خیر میںمن اچھا جہاں تک رہی بات امن و امان کے حوالے سے تو دیکھیں میری بات سنیں آپ نے کہا طالبان یہاں نہیں گھس سکتے ٹھیک ہے نا آپ نے کہا کہ مسلمان یہاں نہیں طالبان یہاں نہیں گھس سکتے بات یہ ہے میرے بھائی طالبان کو وہاں گھسنے کی ضرورت کیا ہے طالبان کو انڈیا میں گھسنے کی ضرورت کیا ہے طالبان تو خود انڈین انڈین ایجنٹ ہے وہ تو خود انڈیا کے اس پر کام کر رہے ہیں آپ پاکستان میں وہ تو ہیں ہندوؤں کے شروع سے دوست وہ تو ہیں ہندوؤں کے شروع سے یار اندرا گاندھی اندرا گاندھی سے لے کر آج تک وہ ہندوؤں سے وفاداری تو نبھا رہے ہیں. وہ طالبان کے پیچھے ہیں کون طالبان کو کون سپورٹ کر رہے ہیں دیوبندی کر رہے ہیں طالبان کے جتنے بھی کمانڈر ہے کون دیوبندی ہے صوفی محمد کون ہیں دیوبندی ہیں یہ مولوی فضل اللہ کون ہیں دیوبندی ہیں اور یہ جو آپ کا بیت اللہ محسوس کون ہے دیوبندی ہے یہ سارے دیوبندی ان کے وہ لیڈر ہیں تو ان کو تو سپورٹ ہی انڈیا کر رہے ہیں اور انڈیا کی سپورٹ تو یہ سارے کام یہاں پر کام کر رہے ہیں تو ان کو انڈیا میں گھسنے کی ضرورت کیا ہے ان کو انڈیا میں گھسنے کی ضرورت کیا ہے اچھا دوسری بات آپ نے کہا پاکستان آپ لوگ آئے میں आने کو تیار ہوں میرے لیے مسئلہ نہیں میں آنے کے ایئر پورٹ پہ آپ نے مجھے لینے کے آنا ہے ٹھیک ہے نا ایئرپورٹ پہ آپ نے مجھے لینے کے لیے آنا ہے ایئرپورٹ تو ایئرپورٹ تو بات کی بات سے پہلے تو آپ نے مجھے جو ہے है ویزا بھیجنا ہے اور میرا جو ہے نا وہ آپ نے ٹکٹ بنوانا ہے بائی ایئر کا ٹھیک ہے چلے فسٹ کلاس کا نہیں بنوائیے گا تو اکانمی کلاس کا بنا دیجیے گا ٹھیک ہے کا ٹکٹ اور ویزا اس کا پہلے انتظام کیجیے گا اس کے بعد ایئرپورٹ اور اپنی گاڑی میں آپ نے بٹھانا ہے اور اپنے گھر سیدھا لے جانا ہے اور جہاں جہاں بھی آپ مجھے گھمائیں گے, گے, گے پھرائیں گے میں آپ کے ساتھ رہوں گا میں آپ سے الگ بالکل نہیں آؤں گا بلکل, میں رسک نہیں لے سکتا میں انڈیا کے جنگل میں ویرانے میں مرنا نہیں چاہتا. میں مدینے میں مرنا چاہتا ہوں مجھے انڈیا میں نہیں مرنا ہے بھائی میں انڈیا میں آنے, آنے کو تیار ہوں یہ, یہ چھوٹی موٹی جو میری فیسلٹ, جو میری وہ ہے نا, خواہشات, کو تھوڑا سا دیکھ لیں میں, میں تو, میں نے تو پورے روم والوں کو یہ آفر دی ہوئی ہے کینیڈا والے کہتے ہیں آپ کینیڈا آئیے امریکہ والے کہتے ہیں آپ امریکہ آئیے میں نے یہ آفر سب کو دی ہے پوری دنیا میں میں نے کہا جو بلانا چاہتے ہیں بلائیں اور مجھے بس آپ ویزا لگوائے میرے اس پہ پاسپورٹ پہ اور ٹکٹ بھیج دیں ریٹرن ٹکٹ اور مجھے اپنے پاس بلائیں بے شک میں آنے کو تیار ہوں میں تو اچھی بات ہے میں آپ کی آ کر زیادہ کروں گا اور آ جو ہے نا وہ آپ کو آپ کو الحمد للہ کی صحبت میں بیٹھوں گا آپ سے کچھ سیکھوں گا آپ کا فیص پاؤں گا تو میری تو سادت مندی کی بات ہے تو الحمد میں تو پوری دنیا میں جو ہے نا وہ جانے کی رہتی ہے اور الحمد کوئی بات ہی نہیں ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن بات یہ ہے امجدی بھائی میں ابھی یہ میں یہاں پر مائک پر جتنا آپ کو اچھا لگ رہا ہوں نا میں مائک پر آپ کو جتنا میں اچھا لگ رہا ہوں نا اس وقت بات کرتا ہوں جب آپ مجھ سے ملیں گے آپ کو اتنی زیادہ مایوسی بھی ہوگی آپ کو اتنی زیادہ مجھ سے مایوسی ہوگی یار ایسا فالتو آدمی اس پر خواہ نہ خواہ میں نے اتنا پیسہ خرچ کیا ایسا اسٹوپٹ قسم کا آدمی ہے اس سے بہتر میں کسی جو اور شخص کو بلا لیتا ہوں کس طرح کا آدمی ہے تو میرا خیال سے میں مائک پر ہی میرے خیال میری جو وہ ہے نا آپ کو اچھائی جو نظر آ رہی ہے اس کو جو ہے نا لگے رہنے دیں مٹھی جو ہے نا وہ بند رہے تو لاکھ کی ہوتی ہے اور کھل جائے تو خاک کی ہوتی ہے تو میری مٹھی بند ہے ابھی تو اسی مٹھی میں میری عظمت ہے بھائی اور میں اسی میں ہی ٹھیک ہوں آپ الحمد مجھ محبت فرما رہے, فرما رہے اپنے جذبات کا اللہ تعالیٰ آپ کے حسن زن کے صدقے میں مجھے ایسا بنا دے کہ اللہ اور اس کے رسول مجھ سے راضی ہو جائے اور مسلمان جتنے بھی ہیں جتنے بھی میرے مسلمان سنی مسلمان بھائی ہیں بہنیں ہیں سب میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل بنا دے کہ اللہ اس کا رسول مجھ سے راضی ہو جائے اور میں اپنے اور اپنے میرے بیوی بچے میرے ماں باپ میرے رشتہ دار میرے پڑوسی میرے دوست احباب بلکہ ہمارے روم میں آنے والے ہر سنی مسلمان بھائی اور بہن کی اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں بیماریاں قرضداریاں بےروزگاریاں مقدمے بازیاں ہر طرح کی گھریلو ناچاخیاں سب دور فرمائے اور سب کو غم مدینہ عطا فرما دے سب کو غم غم مصطفیٰ عطا فرما آمین بجا نبی علیہ سلاۃ و تسلیم تو بھائی دیکھیں آپ کے لیے آپ کو انڈیا اس لیے اچھا لگتا ہے ہم جدید بھائی کہ آپ انڈیا میں ہی ماشاءاللہ پیدا ہوئے انڈیا میں ہی آپ پلے بڑے انڈیا میں ہی آپ نے ساری زندگی گزاری تو اس لیے آپ کو انڈیا اچھا لگتا ہے میں پاکستان میں پیدا ہوا اس لیے مجھے پاکستان میں پلا بڑا میں پاکستان میں جوان ہوا بلکہ اب تو میں ادھیڑ عمر ہو گیا ہوں میری عمر صرف ہے تو ویسے 43 تھری لیکن یہ 43 کنفرم نہیں ہے کیونکہ میری والدہ نے جو نا اس طرح حساب نہیں لگایا تاریخ سے وہ کہتے تھے کہ بھٹو پیدا ہوا تھا تو فلاں فلا پیدا ہوا تھا بھٹو کرسی پر بیٹھا تھا تو فلا پیدا ہوا تھا جب یا, یا کرسی سے اترا تھا تو فلا پیدا ہوا تھا جب وہ جناب اس کو پھانسی ہوئی تھی تو فلا پیدا ہوا تھا جب جنگ ہوئی تھی تو فلا پیدا ہوا تھا اپنے بچوں کی انہوں نے اس طرح سے حساب لگایا ہوا ہے تو میری کوئی ڈیٹ آف برتھ جو ہے نا وہ کنفرم نہیں ہے میں اندازے سے فورٹی ہوں ویسے اگر آپ مجھ سے ملیں گے تو ہو سکتا ہے کو میں 36 کا نظر آؤں تو یہ اندازے والی ایج ہے کارڈ کے حساب سے ہو سکتا ہے میں 36 کا ہی ہوں لوگ کہتے ہیں ویسے مجھے ملتے ہیں لوگ آ کر مجھ سے ملاقات کہتے ہیں یار آپ تو حسان بھائی آپ تو 43 کے لگتے ہی نہیں ہیں آپ تو 36 کے لگتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے بس ایسا کرم کیا ہے بس اللہ نے بس شکل اچھی دے دی اللہ کا شکر ہے تو اس لیے لگتا نہیں ہوں میں توجہ کے ہو گئے نا اللہ اکبر کبیرا اچھا جی تشریف لائیے ہمارے دوائس آف اہل سلم السلام علیکم کہتے ہیں یار میں سب کے نام بتا دوں کیا مجھے معلوم ہے آپ نہیں کہیں گے کوئی کہے نہ کہے دوائیس اہل سنت کبھی مجھے نہیں کہہ سکتے تھرٹی اس لیے کہ یہ تو بس چاہتے نہیں نا میری عمر کم یہاں پر وہ ہو یہ تو اپنی عمر چھپاتے ہیں کسی کو نہیں بتاتے اپنی عمر کسی کو اپنی عمر نہیں بتاتے لیکن یہ میری عمر جو ہے نا یہ اس کے پیچھے ہاتھ دو کے پڑے ہیں آ جائیں عمران بھائی